نحمده ونسلم ونسلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا صراط المستقيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم افتاح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإقام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك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 وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم يسلنا أمورنا كلها آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا صلى الله على النبي الأمي والي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا غصول الله هو الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين نزرت إلى بلاد الله جمعا كخدرة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كلهمين فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من ألمين مولا یا صلی و صلیم دائما ابدا علا حبیمی تخیر الخلق کل نیمی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا مقام انبیاء اور رسل کا ہے انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بلند و بالا مقام جس شخصیت کا ہے اب اندازہ لگائیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء جو تشریف لائے ہر نبی کے ماننے والے گزرے ہر نبی سے محبت کرنے والے گزرے کئی ایسے افراد ہیں جن کی تعداد لاکھوں سے زائد ہے کہ جنہوں نے نبیوں کا دیدار کیا ان کا قرب پایا ان پر وہ ایمان لائے اور ان سے انہوں نے فیض پایا لیکن لاکھوں کروڑوں افراد جو انبیاء سے فیض پاتے رہے اور پاتے رہیں گے ان تمام میں سب سے افضل حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی کی ذات ہے حضرت صدیق اکبر امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ تمام نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ہیں یعنی نبیوں کے بعد جس کا درجہ آتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے آپ رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں رسول اللہ کے نائب ہیں جس ذات کے لیے پوری کائنات سجائی گئی حضر اکد اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب اس ذات کا سب سے زیادہ قرب صدیق اکبر کو ملا اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ رہے ہر وقت ساتھ رہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر وقت ساتھ رہے سب سے زیادہ جس ذات کو رسول اللہ کا قرب ملا یقیناً یہ حضور کا فیض ہے کہ اس فیض نے صدیق اکبر کو سب سے افضل کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ صدیق اکبر کی شان اس امت کے تمام اولیاء نے بیان کی تمام محققین نے بیان کی رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کے افراد نے صدیق اکبر کی شان بیان کی بلکہ خود رسول اللہ نے صدیق اکبر کی شان بیان کی بلکہ خود اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کی شان بیان کے سورة توبہ آیت نمبر چالیس دسواں بارہ بارواں رکو الَّذِينَ اللہ اذ جب کفروں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہجرت کی رات اللہ نے رسول اللہ کی مدد فرمائی اور وہ ہجرت کا انداز کیا تھا کہ آپ نے صدی اکبر سے فرمایا طے صدیق ایک رات ایسی آئے گی کہ میں رات کو آؤں گا تمہارے پاس اور پھر ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نکلنے لگے تو چاروں طرف سے کافروں نے مکان کو گھیرا ہوا تھا اور وہ حضور کو شہید کرنے کے در پہ تھے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور اپنی مٹھی پر دم کر کے آپ نے وہ مٹھی جو مٹی سے بھری تھی وہ خاک آپ نے کافروں کی طرف اڑائی تو کافر اندھے ہو گئے اور میرے محبوب ان کے درمیان سے نکل کے سدی کے اکبر کے گھر پر تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب دروازے پر دستک دیتے تو بڑے آہستہ دیتے زور زور سے دروازہ پیٹنا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے بلکہ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ دستک اپنے ناخن سے دیتے رات کا پہر تھا چاروں طرف سے دشمن جاسوسی میں لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آہستگی سے ایک دستک دی دستک, دی دستک اکبر نے دروازہ کھول دیا تو آپ نے فرمایا صدیق کہ تم جاگ رہے ہو کیا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ رات کو میں آؤں گا اور ہم ہجرت کے لیے جائیں گے اس کے بعد سے ابو بکر کسی رات سویا نہیں ہے اللہ تبارہ و تعالی چاہتا تو رسول اللہ ہجرت کسی اور کے ساتھ کر لیتے لیکن ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفاقت کا اعزاز اور شرف صرف و صرف صدیق اکبر کو دیا اب صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں غار سور جبل سور پر پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہاں پر ایک غار ہے ہم یہاں کچھ وقت گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوں گے مگر معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہم دونوں چڑھے تو ہمارے دونوں کے قدم کے نشان دے کر کفار وہاں تک پہنچ جائیں گے تو یا رسول اللہ آپ مجھ پر کرم کیجئے اور آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے آج بھی اگر غار سور حاضری کا شرف ملے تو اکیلا آدمی خود اگر چڑھنا چاہے تو چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہے یہ عشق تھا یہ حضور سے الفت تھی کہ عشق وہ کام لے لیتا ہے کہ جو عقل سوچنے اور سمجھنے سے آ رہی ہے صدیق اکبر کی شان دیکھیں کہ بارے نبوت کو انہوں نے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو غار میں لے کر جب وہ پہنچے تو اس موقع پر عشق نے گوارا نہ کیا کہ دونوں ساتھ جائیں کہ کہیں غار کے اندر کوئی شیر یا درندہ نہ بیٹھا ہو کوئی سانپ نہ ہو تو پہلے خود گائے غار کو صاف کیا سارے سراغ بند کیے اور پھر مشہور واقعہ ہے کہ سانپ کا جو واقعہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم جلوہ فروز ہیں قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ثانی یہ دو تھے یہ دو تھے جو غار میں تھے قرآن مجید فقان حمید نے بتا دیا کہ یہ دو ہی تھے کل کو کوئی یہ نہ کہے یہ تاریخی باتیں قرآن نے کہہ دیا کہ ہجرت کی رات تو رسول اللہ کے ساتھ صرف صدیق اکبر ہی تھے اب فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ کفار جو ہے وہ غار کے قریب پہنچ گئے اور یہ اوپر اوپر دیکھ رہے تھے اگر آپ نے غار سور دیکھا ہو آپ جانتے ہیں کہ غار سور کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا نیچے زمین کی طرف ہے تو اگر کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو اسے غار کا سوراخ نظر آتا ہے یوں اوپر دیکھے تو غار کا سوراخ نظر نہیں آتا تو صدیق اکبر کی یا رسول اللہ لنحد ہم نقم یا رسول اللہ یہ تو بہت قریب پہنچ گئے اگر انہوں نے اپنے قدم ہی کو دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی اور صدیقی اکبر جانتے تھے کہ یہ دشمن رسول اللہ کے ہیں تو صدیق اکبر کو فکر کس کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی عید یقول الصاحب تو رسول اللہ نے اپنے صحابی سے فرمایا قرآن مجید فقان حمید میں واحد صحابی ہیں صدیق اکبر کہ جن کو قرآن نے صحابی قرار دیا یوں تو صحابہ کئی ہیں لیکن جن کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا وہ صدیق اکبر ہیں اسی لیے فقہ نے لکھا کہ جو صدیق کے اکبر کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے والا ہے اور یہ کفر ہے از یقول الصاحب اس دن حضرت عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن آپ غم نہ کریں ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سکینت تو اللہ نے صدی کے اکبر پر سکینہ اور اطمینان نازل کیا وہ دہو بجن دل لم تروا۔ اور اللہ نے مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ذریعے جو لشکر نظر نہیں آتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ نے بڑے بڑے اہم اہم فیصلے کیے اور جس کا ذکر آپ سنیں گے تو کسی نے کہا کہ آپ نے بڑے ہمت والے کام کیے حالات بہت مشکل تھے ان حالات میں آپ نے بڑی ہمت سے کام لیا اور آپ کو ڈر نہیں لگا تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا معنی ایسک غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے میرے دل سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا ڈر جو ہے وہ دور ہو گیا ہاں صرف ڈر ہے تو خوف خدا ہے یہ غار والی نیکی ایسی نیکی ہے کہ حضرت عمر اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ صدیق میری ساری نیکیاں لے لو اور ایک غار والی نیکی مجھے دے دو ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسمان پر جو ستارے نظر آ رہے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں تو حضرت عائشہ سوچ میں پڑ گئیں حضرت عائشہ کہنے لگی پھر میرے بابا جان کی نیکیاں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے عاشق رسول اللہ بشیری علیہ رحمت اسی غار کے منظر کو اس طرح بیان کرتے ہیں فد کو فل رسول اللہ جو سچ کا مجسمہ ہے مجسمیں سچ ہے فصد کفل غار رسول اللہ غار میں تھے وہ صدیقوں اور صدیق بھی غار میں تھے لم یاری ریمار سانپ نے ڈس لیا لیکن صدیق نے سانپ کی پرواہ نہ کی سانپ ڈستا رہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر یہ کی کہ رسول اللہ کی نیند جو ہے اس میں خل واقع نہ ہو وہ یقول مہ بل من اریمین اور وہ کافر یہاں پر آ کر کہتے تھے کہ ہمارا تو خیال ہے کہ یہاں سے چلو غار میں تو کوئی نظر نہیں آتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئیں اور آپ کی گفتگو پر بھی بعض آیتوں کا نزول ہوا جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کری نازل ہوئی ان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا رسول اللہ اللہ تبارک وطالعہ کا یہ کرم ہے کہ جب بھی وہ آپ پر کسی فضل اور شرف کا نزول فرماتا ہے تو آپ کے صدقے وہ فضل اور شرف ہمیں بھی دیتا ہے لیکن یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں ہم مومنوں کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس پر سورہ احذاب کی آیت نمبر 43 کا نزول ہوا یوسلیم وہی رب اے مسلمانوں جو تم پر درود بھیجتا ہے وہ ملائی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں حضرت علی جب قسم کھاتے تھے تو انداز کیا تھا حضرت علی اور صدیق اکبر کے اندر بڑا پیار تھا بڑی محبتیں تھیں یہ تو دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں کہ جنہوں نے یہ قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے آپس میں لڑتے رہتے تھے تاکہ مسلمان اپنے ماضی کے بارے میں شکوک اور شبات کا شکار ہوں قرآن نے فرمایا روحما بائی نہ ہوں تمام صحابہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو صدیق اکبر سے کتنی محبت ہے کہ آپ اس طرح قسم کھاتے ہیں کسم ہے اس رب کی جس نے رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا اور حضرت ابو بکر سے اس رسالت کی تصدیق کرائی یعنی اس رب کی قسم جس نے حضور کو رسول بنا کر بھیجا اور حضور کی رسالت کی تصدیق صدیق اکبر سے کرائی آپ کے ان کلمات پر اس آیت کا نزول ہوا سور زمر آیت نمبر 33 والذی جا بدقی و سب ہی وہ نبی جو سچ کو لے کر آئے اور وہ صدیق اکبر جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اڈا کام المتقون یہ سب متقی لوگ ہیں تفسیر در منصور اور تفسیر مظہری میں ہے کہ صدیقی اکبر اللہ تعالی کا اتنا خوف رکھتے تھے کہ سور رحمان کی آیت نمبر فورٹی سکس اور اگلی کئی آیتیں یہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں میں کیا فرمایا گیا من خوف مقام ربی جننتان جو کل روز قیامت اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں فرمائیے آیت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خالا بھائی تھا جن کا نام حضرت مستح تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت منافقین نے لگائی اور جھوٹی تحمت لگائی جھوٹا الزام لگایا تو حضرت مستح کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا جس سے حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں اپنے خالہ بھائی مستح کی جو مدد کرتا تھا اور چونکہ وہ غریب ہے تو میں جو اس کا مالی تعاون کرتا تھا اب میں نہیں کروں گا اگر اللہ تعالی چاہتا تو رسول اللہ فرما دیتے کہ صدیق اپنی قسم توڑ دو اور کفارہ دے دو لیکن اللہ تبارہ کا وطالیہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں یعنی گویا کہ صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان فرمایا سور نور کی آت نمبر بائیس میں نازل ہوئی ولا یلی اول فضل وسا قربا ول مساکین ول مہاجرین اے مسلمانوں جو تم میں فضیلت والے ہیں اور جو تم میں وسط والے ہیں ان کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ رشتے داروں مساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں سے اپنا مال روکنے کی قسم کھا لیں وا انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور چھوڑ دیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے جب اس آیت کریمہ کو سنا اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا گیا کیا وہ مغفرت کو حاصل کرنا نہیں چاہتے تو آپ سن کر کہنے لگے اے اللہ میں مغفرت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ نے حضرت مستح کی دوبارہ مدد کرنی شروع فرمائی تو اس آیت کریمہ میں صدیق اکبر کو فضیلت والا اور وسط والا قرار دیا گیا ایک یہودی فخاد اس کا نام تھا بظاہر وہ اپنے آپ کو تورید کا عالم کہتا تھا لیکن ایک دن صدیق اکبر سے کہنے لگا قرآن فرماتا ہے من دل یو قرید اللہ قرن حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو صدیق اکبر نے کہا ہاں ہا یہ قرآن کی آیات اللہ کا فرمان ہے تو اس یہودی نے یہ بکواس کی کہ, کہ اللہ تعالی غریب ہو گیا ہے ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو جلال آ گیا اور حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی توگین برداشت نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے اس کو زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ تُو نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہے اور ہم نے تم سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج میں تیرا سر اڑا دیتا تو یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ صدیق اکبر نے بلا واجا مجھے تھپڑ مارا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس نے اس طرح گستاخی کی تو وہ مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا نہیں کہا اگر میں نے کہا ہے تو صدیق اکبر سے کہیں کہ وہ گواہ پیش کریں تو صدیق اکبر نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں اس لیے کہ اس نے یہ بات کہی تھی تو ہم تنہا تھے تو اللہ تبارک کا تعالی نے صدیق اکبر کے قول کی گواہی دی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک کا نزول ہوا لقد سمی اللہ کو قول ان اللہ فقیروں و نشن وغنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں مالدار ہیں بے شک اللہ تعالی نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہے اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان و فضیلت میں کئی آیتوں کا نزول ہوا ان آیتوں میں ایک آیت سور لقمان کی آیت نمبر پندرہ بھی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آئے تو آپ نے حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت صدیق اکبر کی اس کوشش کی وجہ سے یہ تمام حضرات مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کے صحابی بن گئے تو پھر یہ آیت کریما کا نظول ہوا وبی سبی لمن انا بلیا تو اس شخص کا راستہ اختیار کر جو میری طرف رجوع لایا ہے یعنی صدیق اکبر کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نم جب اسلام لائے تو آپ کے پاس چالیس ہزار درہم تھے ہجرت سے پہلے آپ نے پینتیس ہزار درہم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کرتی ہے ان میں سے آپ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو غلام تھے اور اسلام لے آئے تھے اور انہیں کفار ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو آزاد کیا ان میں حضرت بلال بھی تھے حضرت بلال کو جب آزاد کیا تو حضرت بلال کو جب آپ نے حضرت بلال کے مالک سے خریدا تو اسے یہ معلوم تھا کہ صدیق اکبر اس لیے خریدنا ہے تو اس نے جو قیمت تھی اس سے سو دو سو گنا زائد قیمت بلکہ اس سے زائد قیمت کا مطالبہ کیا صدیق اکبر نے وہ قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا تو کافر کہنے لگے کہ صدیق کے اکبر تو بہت بڑے بزنس مین ہیں کبھی ایسا نقصان کا سودا نہیں کرتے حضرت بلال کی جو قیمت تھی ایسے غلام کی جو قیمت ہوتی ہے اس سے کئی سو گنا زیادہ قیمت صدیق کے اکبر نے دی تو لگتا یہ ہے کہ حضرت بلال کے آب و اجداد میں سے کسی نے صدیق کے اکبر آبا و اجداد کو احسان کیا ہوگا اس کا بدلہ چکایا ہوگا تو اس پر سری اللیل کی آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا وسع جن نبو جو سب سے بڑا متقی ہے یعنی صدی کے اکبر وہ جہندم سے محفوظ رہیں گے اللہ یوتی مال یا تزکا جس نے اپنا مال حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے جو خرچ کیا ہے محض صرف اس لیے کیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو اور اللہ کا قرب نصیب ہو من متن تجزا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے صدیق اکبر پہ احسان کیا ہو اور صدیق اکبر اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہوں اللب رب یہ سب کچھ انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے صحابہ کا نام علیہم ردوان وہ صحابہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے کسی ایک ستارے کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے تو یہ ہزاروں صاحبہ جو ہدایت تقسیم کرنے والے ہیں جب ان تمام صحابہ کے سردار ہیں حضرت صدیق اکبر تو ان کے فضائل اور ان کی شان کتنی بلند ہے میں اور آپ کیا بیان کریں جبریل یامین حضور کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل عمر اور ابو بکر کی فضیلت سناؤ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے فضائل سن کر خوشی ہوتی ہے تو جبریل نے عرض کی کہ حضرت عمر کے تو فضائل اتنے ہیں کہ ان کے مکمل فضائل بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے ایک ہزار اور ساٹھ برس آپ کی عمر ہوئی تھی حضرت عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے حضرت نوح کی عمر چاہیے اور صدیق اکبر کے فضائل تو اتنے ہیں کہ حضرت عمر کے سارے فضائل مل کر صدیق اکبر کے فضائل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں تمہیں اور آپ کیا ان کی فضیلت بیان کریں گے لیکن یقینا اللہ والوں کی فضائل بیان کر کے دل بھی روشن ہوتا ہے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور جب ان اللہ والوں سے محبت بڑھتی ہے تو ان اللہ والوں کا فیض بھی نصیب ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ اللہ ہے حضرت صدیق اکبر کا نام کیا ہے عبداللہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے آپ کے والد کا نام عثمان ہے حضرت صدیق اکبر کے والد کا نام کیا ہے عثمان ابو کوہافا ان کی کنیت ہے ابو کوہافا صدیق اکبر کے والد کی کنیت ہے حضرت صدیق اکبر کا لقب عتیق ہے عطیق کے معنی ہے آزاد حضرت عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جلوہ افروز تھے صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا انت عطیق النار صدیق مبارک ہو اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے تو اس دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کی والدہ ولادت کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئی آپ کی والدہ کے یہاں جب بھی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو چند دن زندہ رہ کر وہ بچہ انتقال کر جاتا تھا تو جب صدیق اکبر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو خانے کعبہ کے اندر لے گئی اور دعا کی کہ اللہ تو مجھے اس کی زندگی دیکھنا نصیب کر تو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کے صدقے میں آپ کی والدہ کو اس کے بعد جو بچے عطا کیے انہیں بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی آپ کا ایک لقب صدیق ہے صدیق کے جو مانا ہے بہت زیادہ سچا بہت زیادہ تصدیق کرنے والا شب معراج جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے معوضہ دیکھا تو آپ نے جبریل سے کہا ہے جبریل میں جب اپنی ملت کو یہ معراج کا واقعہ سناؤں گا تو یہ کافر تو اور یہ لوگ تو میرے اس واقعے کا انکار کر دیں گے تو جبریل نرس کے کہ ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب کافروں نے خصوصاً ابو جہل نے صدیق اکبر سے یہ کہا کہ آپ کے یار یہ کہتے ہیں پہلے تو یہ کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے رات کے اتنے مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر ہو جائے تو آپ نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے کہا آپ کے دوست یہ کہتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ سچ بتا کیا انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ اپنے بتوں کی قسمیں میں کھانے لگا بڑا خوش ہو گیا کہ شاید صدیق اکبر میری باتوں سے متاثر ہوں گے لیکن جو عشق رسول لگتا ہے وہ کسی کافر کسی بدعقیدہ کی کسی بات سے متاثر نہیں ہوتا تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرے آقا نے یہ کہا ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور اس سے بڑی بات بھی وہ کہیں تو میں اس کی بھی تصدیق پیش کی کرتا ہوں رسول اللہ نے انہیں صدی کے اکبر کا لقب دیا عقید جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم عہد پہاڑ پر جل و تھے عہد پہاڑ کو زلزلہ آیا اور اس نے اس بات کو یوں لکھا کہ عہد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا کیونکہ عاشق رسول ہے تو یہ خوشی سے جھومنے لگا آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے حضرت عثمان تھے حضرت ابو بکر تھے تو رسول اللہ نے فرمایا بہت ٹھہر جا رک جا کیوں جھومتا ہے تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہا گیا حضرت صدیق اکبر کی والدہ کا نام ام الخیر ہے غزول غصی اعظم کی والدہ کا نام بھی ام الخیر ہے لیکن یہ ام الخیر کنیت ہے صدیق اکبر کی والدہ کی کنیت کیا ہے ام الخیر اور آپ کا نام سلما ہے صدیق اکبر کی والدہ کا نام سلما ہے اور صدیق اکبر کے نانا کا نام سخر ہے صدیق اکبر کی جو والدہ ہیں وہ اور صدیق اکبر کے والد یہ آپس, آپس میں چچاذات بھائی بہن تھے صدیق اکبر کی ولادت حضور کی ولادت کے دو سال اور دو ماہ بعد ہوئی اور پھر صدیق اکبر کا وشال بھی حضور کے وصال کے دو سال اور دو ماہ کے بعد ہوا لہذا صدیق اکبر کی عمر میں اور حضور کی عمر میں ایک دن کا بھی فرق نہیں ہے کیونکہ صدیق اکبر کی خواہش تھی کہ جتنا رسول اللہ نے دنیا میں رہنا اختیار کیا میں بھی اتنا ہی رہوں تو ایک دن کا بھی فرق نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا اور یہ فطرت سلیمہ آپ کی قائم و دائم رہی یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کوئی کام مروت اخلاق کے خلاف نہ کیا کبھی زندگی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی پہ ظلم نہیں کی کیا کبھی گالی گلوچ کرنا فوش گوئی کرنا یہ زمانے جاہلیت کی جو برائیاں تھیں ان سے آپ محفوظ رہے یہاں تک کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کی کیا آپ نے کبھی زندگی میں اور دیگر یہ گندے کام نہ کئے شراب نوشی سے بچتے تھے ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ صدیق آپ زمانے جہلیت میں شراب کیوں نہیں پیتے تھے حالانکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا بلکہ ابتدائی اسلام میں بھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں تھا تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری عزت ختم نہ ہو اور میری مروت اور غیرت ختم نہ ہو اور شراب جو ہے یہ ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اس لیے میں نے کبھی شراب نہ پی تو جب رسول اللہ نے سنا تو آپ نے فرمایا صدیق نے سچ کہا صدیق نے سچ کہا آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پیارا حلیہ مبارک سماعت کریں تاکہ ہمارے ذہنوں میں صدیق اکبر کی شخصیت اور آپ کا تصور بھی قائم ہو صدیق اکبر کا رنگ مبارک سفید تھا یعنی آپ گورے تھے بدن آپ کا متناسب تھا یعنی بعض لوگ کو بڑے دبلے پتلے ہوتے ہیں اور بعض بہت موٹے ہوتے ہیں ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کا بدن متناسب تھا آپ کے رخسار دونوں اندر کی جانب تھے پشانی پر اکثر آپ کی پشانی پر پسینہ رہتا تھا چہرے پر گوش جو ہے وہ کم تھا اکثر آپ اپنی نظریں جھکائے رکھتے تھے اور آپ کی پیشانی چوڑی تھی حضرت صدیق اکبر کی ایک ایسی فضیلت سماعت کیجیے کہ جسے سن کر آپ جھو اٹھیں گے اور آپ کہہ اٹھیں گے کہ اے صدیق اکبر آپ پر کروڑوں سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو ساٹھ اچھی اچھی خسلتوں کا ذکر کیا اور فرمائی یہ تین سو ساٹھ خسلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی پیدا ہو جائے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان تین سو ساٹھ خسلتوں میں سے کوئی ایک خسلت اس میں پیدا کر دیتا ہے اور اسے اللہ جنتی بنا دیتا ہے تو صدیقہ اکبر نے اس کیا رسول اللہ کیا ان تین سو خسلتوں میں سے کوئی ایک خسلت میرے اندر ہے تو حضور نے فرمایا صدیق تمہیں مبارک ہو اللہ نے تم میں ساری کی ساری تین سو ساٹھ خسلتیں پیدا فرمائی ہیں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تمام صحابہ سے سب الگ الگ کھڑے تھے آپ نے فرمایا ہر صحابی اپنے دوست کی طرف بڑھے اور دوست سے مل جائے ہر صحابی اپنے دوست کی طرف بڑھنے لگے آخر میں دو ذاتیں بچ گئیں ایک صدیق کے اکبر دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> پھر رسول اللہ خود صدیق کے اکبر کی طرف بڑھے اور انہیں گلے لگا لیا اور فرمایا ہمارا ساتھ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر سے انت صاحبی فل الغار وصاحبی صاحبی عل الحود اے صدیق تو غار میں بھی میرا ساتھی رہا ہے اور حوض کوسر پر بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا یعنی گویا کہ اشارہ ہے جو صدیق کے اکبر سے بغض رکھے گا وہ حوض کوسر پر بھی جامع کوسر سے معروم رہے گا آج بھی رسول اللہ نے اپنے دربار میں حاضری کا شرق اسے ہی دیا کہ جس کے دل میں سدی کے اکبر اور حضرت عمر کی محبت ہو جن ان سے بغض رکھتے ہیں کبھی آپ کو سنہری جالیوں کے سامنے نظر نہیں آئیں گے جو سدی اکبر اور حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں اور جھوٹے نام نہاد اہل بیت کی محبت کے وہ دعوے دار ہیں کیونکہ جس کو اہل بیت سے محبت ہو جس کو رسول اللہ سے محبت ہو کیا وہ رسول اللہ کے ان دو وزیروں سے بغض رکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں دو زمین میں ہوتے ہیں میرے آسمان میں دو وزیر حضرت جبریل اور حضرت میکائل ہیں اور زمین پر میرے دو وزیر عمر اور ابو بکر ہیں ان دونوں وزیروں کو رسول اللہ نے ساتھ سلایا ہے تو جو ان سے بغض رکھے گا وہ کیسے رسول اللہ کے دربار پر حاضری دے گا تو یہ بغض رکھنے والے سنہری جالیوں کے سامنے نہیں آتے صرف یہی نہیں کہ حضور نے روزے اقدس میں انہیں ساتھ رکھا بلکہ کل بروز قیامت جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو رسول اللہ فرماتے انا ابلو من تن شک ون سب سے پہلے میرے لیے زمین شک ہوگی اور میں میدان قیامت میں تشریف لاؤں گا سما ابو بکر پھر ابو بکر وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے سما عمر پھر عمر آئیں گے اور پھر آپ نے ایک مثال سمجھائی حضرت صدیق اکبر کو اپنے سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کی طرف رکھ کر صدیق اکبر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور الٹے ہاتھ کی طرف حضرت عمر کو رکھ کر ان کا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا ہم اس طرح میدان قیامت میں اس طرح ساتھ چلیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری امت جنت میں داخل ہو رہی ہے تو صدیق اکبر نرس کیا رسول اللہ کیا میرا بھی جنت میں داخلہ ہوگا حضور نے فرمایا ہما ان کا ابا بکرے ابلوم ید خل جنت امن امتی ارے آپ کا تو داخلہ ایسا ہوگا کہ میری امت میں سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور دیگر صحابہ کرام کی ہمیشہ سے کوشش رہی اب بات آ رہی ہے فکر صدیق پر اور فکر صحابہ پر اور اس فکر سے ہمیں اپنی فکر کا محاسبہ کرنا ہے ایک تو ہماری فکر ہے ہماری فکر یہ کہ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھتے ہیں اگر کسی کی پچیس ہزار روپے تنخواہ ہے تو اسے اس پر بھی صبر نہیں وہ پچاس ہزار یا لاکھ والے کو دیکھتا ہے جس کی لاکھ ہے وہ اسے اوپر والے کو دیکھتا ہے جو بنگلے میں رہتا ہے وہ کوٹھی کو دیکھتا ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتا حالانکہ حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے ادنا کو دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو فٹ پاتھ سوتے ہیں جن کے پاس جھونپڑی بھی لکی ہے زلزلہ زدگان سیلاب زدگان اور ایسے آفت زدہ لوگ کہ جو بکھرے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہیں اگر ان کی طرف توجہ ہوگی تو ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور دین کے معاملات میں ہمیں اپنے سے اعلی کو دیکھنا چاہیے لیکن دین کے معاملات میں ہم ایسا نہیں کرتے کوئی دو وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس سے کہیں کہ آپ نماز پانچ تو پڑھیں پانچ نمازیں پڑھ رہیں. تو وہ کہتا ہے ارے رہنے دو ہم جو کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتے ہیں فلاں تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا تو دین کے معاملات میں ہم اپنے سے ادنا کو دیکھتے ہیں لیکن صاحب کرام علی مریدوان دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے آلہ کو دیکھتے اور ان کی کوشش ہوتی کہ دین کے معاملات میں وہ آگے نکل جائیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں جب غذبۂ تبو کا موقع آیا تو اس وقت میری مالی پوزیشن بہت اچھی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں آج صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا میں نے بہت سارا مال اللہ کے راہ میں دیا گو کہ یہ مالیت میں تو بہت تھا لیکن میرے کل مال کا یہ آدھا تھا لیکن جب صدیق اکبر آئے اور رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو تو عرض کیا رسول اللہ جو کچھ تھا سبھی لے کر آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاد فرمایا ابا بکر ماں ابقی تلیہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا تو صدیق اکبر نے ارس کی اب قیت لہم اللہ و میں نے ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ان کے لئے کافی ہے تو صدیق اکبر کہ جب یہ واقعہ حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکیوں میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس وقت صدیق اکبر اپنا کمیز بھی اللہ کی راہ میں دے چکے تھے ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اور اس میں بٹن کی جگہ پر آپ نے اپنے کانٹے لگائے تھے جس سے آپ نے چادر کو جوڑا تھا حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے وہ بھی اسی لباس میں تھے رسول اللہ نے فرمائے جبریل یہ آج کیسا لباس ہے عرض کی کہ صدیق اکبر کا یہ لباس اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا یہی لباس پہنو اللہ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے ابو بکر پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے ان سے پوچھو کیا وہ اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے تو صدیقہ اکبر پر رقاری ہو گئی عرض کی میں کس طرح اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں میں اپنے رب سے بہت ہی راضی بہت ہی خوش ہوں اللہ اکبر یہ ہے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی اور یہ ہے فکر صدیق کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی اور ایک ہماری فکر ہے کہ ساری زندگی دنیا داروں کو راضی کرنے کی کوشش کی حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ اتنا مشکل مقام تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ صرف رسول اللہ کی بہادری تھی اور یہ صدیق اکبر کی بہادری تھی کہ وہ اس مقام پر کھڑے تھے تو اس وقت آسمان سے فرشتے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتے تھے دیکھو وہ صدیق رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق کے اکبر کی شان کے کئی واقعات سنائے اور حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ کے بعد امت کے اندر یعنی تمام صحابہ میں سب سے بہادر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اے ابو بکر تم دونوں میں سے ایک کی مدد جبریل فرما رہے ہیں اور دوسرے کی مدد حضرت می کا ہل کر رکھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن سدی کے اکبر نے مجھ پر جو احسان کیا اس کا بدلہ اللہ چکائے گا اور سب سے زیادہ جس کی صحبت اور جس کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا وہ صدیق اکبر ہیں صدیق اکبر پر رفتاری ہو گئی اور کیا پیارا جواب دیا عرض کی یا رسول اللہ میرا کیا ہے میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا ہے صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت عطا فرمائی کہ ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ورنہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذہانت اور عقل عطا فرمائی لیکن اس سے صدیق اکبر کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کرنے لگیں تو صدیق اکبر سے مشورہ ضرور کر لیا کریں ایک دن حضور نے فرمایا جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا جو مجاہد ہوگا اس کو مجاہدین کے دروازے سے جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب ال سے جو روزے دار ہوگا وہ اسے باب ریان سے تو صدیق اکبر نے اس کیا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا تو حضور نے فرمایا صدیق تم وہ ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا آج کسی نے روزہ رکھا ہے نفلی تو صدیق اکبر نے اس رسول اللہ میں نے رکھا ہے آپ نے فرمایا آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے تو صدیق اکبر نرس کی میں نے کی ہے آپ نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا تو صدیق اکبر نرس کی میں نے کھلایا آپ نے فرمایا آج کسی نے مریض کی عادت کی ہے تو حضور کی خدمت نے صدیق اکبر نرس کی جی میں نے کی ہے تو آپ نے فرمایا اتنی خوبیوں کا مالک تو وہی ہو سکتا ہے جو جنتی ہو حضرت ابو حرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب شب معج گیا تو ہر آسمان پر میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا اور میرے نام کے ساتھ سدی کے اکبر کا نام لکھا ہوا دیکھا حضور کے سامنے عیشت کی تلاوت کی گئی یا متمین ارج الا ربی کی ریا تم مرد کہ جب انسان مرنے لگتا ہے نیک آدمی تو اس سے کہا جاتا ہے پاکیزہ روح اے مطمئن روح اپنے روح اپنے رب کی طرف واپس آ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی فد و فی عبادی اے پاکیزہ رو اے مطمئن روح میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا ود خلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا تو صدیق اکبر نے کہا سبحان اللہ کیا وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کے انتقال کے وقت فرشتے اسے یہ بشارت دیں گے تو حضور نے فرمایا اے صدیق جب تمہارا وقت انتقال آئے گا تو فرشتے تمہیں یہی آیت پڑھ کر خطاب کریں گے حضور نے فرمایا ابو بکر کا شکر ادا کرنا اور اس سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے ابو بکر کا شکر ادا کرنا اور ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ سدی کے اکبر کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگوں کے ایمان کا وزن کیا جائے صدیق اکبر کے ایمان سے تو صدیق اکبر کا ایمان سب سے بھاری ہے حضرت عمر یہ کہا کرتے کاش میں حضرت ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ کی فکر دیکھیں آپ نے خلیفہ بن کر یہ نہیں کہا کہ جو میں حکم دوں وہ تمہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے فرمایا جو حکم میں شریعت کے مطابق دوں اس پر عمل کرنا اور اگر کوئی بات مجھ سے شریعت کے خلاف نکل جائے تو میری اصلاح کرنا آپ نے فرمایا ہے مسلمانوں تم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے حالانکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا اب خیر کے کاموں میں میری مدد کرنا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ملامت کرنا میری اصلاح کرنا سچائی امانت ہے جبکہ جھوٹ خیانت ہے فکر صدیق دیکھیں آج سرکاری محکموں کے اندر سرکاری دولت کو کس طرح اڑایا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو آپ کو دنیاوی کاروبار سے روک دیا گیا پھر آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا تو کتنا وظیفہ تھا چھ درہم روزانہ چھ درہم آپ کا وظیفہ تھا روزانہ اور سردی اور گرمی کا سردی اور گرمی کا ایک جوڑا اور وہ بھی اس طرح کہ جب ایک پرانا جوڑا بیت المال میں جمع کرایا جائے گا تو نیا جوڑا دیا جائے گا جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وصال کے وقت آپ نے فرمایا یہ پرانی چادر یہ اونٹنی یہ حفشی غلام یہ برتن یہ سب بیت المال کا حصہ ہے جب تک میں خلیفہ تھا تو اس وقت تک اس کا استعمال درست تھا جب میری روح نکل جائے تو یہ سب بیت المال میں جمع کرا دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جب وصال ہوا تو آپ کے گھر میں نہ کوئی درم تھا نہ کوئی دینار تھا نہ کوئی سونا نہ چاندی آپ کو کفن استعمال شدہ کپڑوں کا دیا گیا حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر اور حضرت صدیق اکبر کی عبادتیں کہ آپ پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور نماز کے دوران ایسا رب کے خوف سے کانپتے جب لوگ دیکھتے تو انہیں رحم آتا اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ کانپ جاتے اور آپ اس طرح رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرتے اے اللہ جیسا یہ مجھے سمجھ رہا ہے ایسا مجھے بنا دے اور اے اللہ اس نے جو میری تعریف کی ہے اس پر میری گرفت نہ کرنا آج دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت بے شمار مسائل تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اتنے مسائل اس وقت پیدا ہوئے تھے حضور کے وسال کے بعد کہ اگر یہ مسائل پہاڑ پر بھی ہوتے تو پہاڑ پگھل جاتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان تمام مسائل پر قابو کیا ان مسائل میں سے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کئی قبائل مرتد ہو گئے تھے انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت اوسامہ بن زید جو جو جوان تھے انہیں رسول اللہ نے وسال سے پہلے روانہ کیا تھا جہاد پر تو جب حضور کا وشال ہوا تو وہ واپس آ گئے اب تمام صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اوسام بن زید کو روک لیا جائے اور انہیں جہاد پر نہ بھیجا جائے ایسے حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے امت کو کیا پیغام دیا آپ نے یہ پیغام دیا کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں چاہے عقل کچھ بھی کہے لیکن میں اپنے امال کی بنیاد عشق پر رکھوں گا کیونکہ رسول اللہ نے اوسام بن زید کو لشکر کا امیر بنایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جہاد کرو تو میں رسول اللہ کے حکم کو کیسے بدلوں یہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا صحابہ نے کہا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ جب اتنا بڑا لشکر مدینے سے چلا جائے گا تو کہیں دشمن مدینے پر حملہ نہ کر دے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میں اس لشکر کو روک دوں جب عشق پر بنیاد رکھی تو نتیجہ کیا آیا نتیجہ یہ آیا کہ جب اوسامہ بن زید اتنا بڑا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو تمام کافروں پر اور جو مرتد ہو گئے تھے اور جو منافقین تھے ان پر اسلام کا روب دبہ کاری دب ہو گیا وہ سوچنے لگے کہ جب ایک چھوٹے سے مجاہد کے پیچھے یعنی حضرت اسامہ کی عمر بہت چھوٹی تھی تو اتنی چھوٹی عمر کے ایک نوجوان کے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے تو مدینے میں تو بڑے بڑے سپہ سالار ہیں تو ان کے پاس کتنے بڑے بڑے لشکر ہوں گے بس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فکر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے تمام معاملات کا اپنے تمام معاملات کی بنیاد اگر عشق پر رکھے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں ان پر ہم کیا گفتگو کریں آپ جانتے ہیں لیکن خلاصے کلام یہ ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو خاص طور پر جان بوجھ کر تنگ کیا جا رہا ہے بجلی کی کمی نہیں لیکن لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے ڈیم نہیں بنائے جاتے بند نہیں بنائے جاتے پانی کی قلت پیدا کی جاتی ہے کبھی آپ کو پیٹرول پمپ کی لائن پر لگایا جاتا ہے اور کبھی آٹے کی لائن پر لگایا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر سونے اور ہیرے جواہرات کی اتنی کانیں ہیں کہ اگر ایک کان بھی نکال لی جائے تو وہ ملک کا پورا قرضہ اتارنے کے لیے کافی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ملک انتہائی پریشانیوں کا شکار ہے اور اس کی عوام کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی مسائل میں ایسے الجھ جائیں کہ ہماری توجہ دین کی طرف نہ رہے اور وہ ہمیں دین سے دور کر دیں جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو جو ہماری اصل روح ہے جو ہماری اصل پاور ہے جو اصل طاقت ہے وہ عشق رسول ہے وہ دین کا درد ہے وہ دین کی محبت ہے وہ ایمان کی محبت ہے جب یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے تو آج دیکھ لیں آپ کہ ان پریشانیوں میں لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے لوگوں کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی نو روزب میں ظالے بلکہ بہت اگر انسان کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مستقبل کے لیے کیا کروں اب وہ مستقبل کی جب پلاننگ کرتا ہے تو صرف وہ یہ کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے باہر کمانے چلا جائے یا باہر پڑھنے کے لیے چلا جائے اس طرح میرے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے برے کی صحبت سے منع کیا تو جب بچہ ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھے گا کہ جس کا جو تعلیمی نصاب انگریزوں یا یہودیوں عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے تو اس بچے میں روح ایمان اور عشق رسول کہاں سے ہوگا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو صرف دنیاوی تعلیم نہ ہو دین کی تعلیم ساتھ میں ضروری ہے وہ تعلیم بیکار ہے کہ جس دنیاوی تعلیم میں دین کی تعلیم نہ ہو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ کئی سال تک پڑھتا رہے لیکن اسے قرآن مجید فوقان حمید کا ترجمہ معلوم نہ ہو اس کا ترجمہ اس کی تفسیر نہ آتی ہو وہ اس کے معنی و مطالب کو نہ سمجھتا ہو تو بغیر دین کے ہم بیکار ہیں ہماری جو قوت ہے ہماری قوت رسول اللہ کا عشق ہے ہماری قوت قرآن و حدیث ہے تو اگر ہمارا رشتہ اس سے کٹ جائے گا تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر صدی کے اکبر عطا فرمائے ہے فکر صدی کے اکبر کیا ہے رسول اللہ کی پسند میری پسند ہے اور رسول اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما